اذا رجت الارض رجا جس دن زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی مفسرین لکھتے ہیں کہ زمین شدت کے ساتھ ہلنے لگے گی جیسے بچہ پالنا میں ہلتا ہے اور اس کے اثر سے زمین پر پائی جانے والی ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر غبار کے مانند فضا میں بکھر جائیں گے بعض مفسرین نے وبسۃ الجبال البسّہ کا معنی یہ کیا ہے کہ پہاڑ اپنی جگہوں سے ہٹا کر کہیں اور لے جائے جائیں گے جیسا کہ صورت النبا آیت 20 میں آیا ہے وہ سی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جائیں گے